الحمدللہ رب محترم اور العالمین محترم بھائیوں اور بہنوں آج ہم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ قرآن مجید کی پہلی صورت سورت الفاتحہ کی پہلی آیت اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے حوالے سے گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے سورت الفاتحہ مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے اور معراج کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی کی شکل میں جیسا کہ ہم حدیث پہلے بیان کر چکے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بکرا کی آخری دو آیات نور کے طور پر عطا کی گئیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الحمد رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے پالنے والا ہے اسی طرح سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقو یا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الحمد آیت نمبر 75 ہے سورہ زمر کی اللہ نے فرمایا اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح کر رہے ہیں اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ کی صنع اللہ کی تعریف جو شخص کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کا کیا جواب دیتے ہیں سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی سی ہے کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا ہے اور میرے بندے کو وہ چیز مل جائے گی جس کا وہ سوال کرے گا جب بندہ کہتا ہے الحمد العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی نہیں جس کو اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو اسی لیے اللہ نے خود بھی اپنی تعریف کی ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ تملا المیزان الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے یعنی نیکیوں کے پلڑے اور میزان کو بھر دیتا ہے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص آیا اس حالت میں کہ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا وہ صف میں داخل ہوا اور اس نے کہا الحمد للہ مبارکن فی سب تعریف اللہ کے لیے ہے ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو پاک ہو اور اس میں برکت دی گئی ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو فرمایا یہ کلمات کس نے کہے تھے اس شخص نے کہا جی میں آیا میرا سانس چڑا ہوا تھا تو میں نے یہ کلمات پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے لپک رہے تھے کہ کون ان کلیمات کو اوپر لے کر جائے صحیح مسلم کتاب المساجد کے اندر یہ حدیث موجود ہے اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے اسی اسنا میں ایک شخص نے یہ کلمات کہے اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کفیرا صبح اللہ و اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ اور صبح و شام اللہ کے لیے تسبیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہنے والا کون ہے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کلمات کہنے والا میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے صحیح مسلم کتاب المساجد کے اندر یہ حدیث موجود ہے رات کو دیر تک الحمد رب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جیسا کہ سیدنا ربیع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب سویا کرتا تھا کیونکہ میں آپ کے وضو کے لیے پانی مہیا کرتا تھا میں سنتا تھا کہ رات کو بہت دیر تک آپ سمیدہ اور الحمد رب العالمین پڑھتے رہتے تھے سننزی کے اندر اور ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے خطبے کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد کہا جیسا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی صحیح مسلم کتاب الجمعہ کے اندر حدیث موجود ہے سیدہ اسماء بنتے ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا تو اللہ کی حمد بیان کی صحیح بخاری کتاب الجمعہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ سیدنا ضماد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دیا تھا اس کی ابتدا ان الفاظ سے کی تھی ان الحمد للہ نحمدو ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کتاب الجماع احرام باندھ کر سب سے پہلے الحمدللہ کہنا چاہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور سواری آپ کو لے کر مقام بیدا پر کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمد سبحان اللہ اللہ اکبر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا صحیح بخاری کتاب الحج کے اندر یہ حدیث موجود ہے اسی طرح میرے محترم بھائیوں اور بہنوں جب انسان بیدار ہوتا ہے سیدنا حضیفہ بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے الحمد بعدما اماتنا و ون نشور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف روز قیامت اٹھ کر جانا ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے ہونے کے لیے جب بستر پر آئے تو اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے تھے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا ہمارے لیے کافی ہوا ہمیں ٹھکانا دیا کتنے آدمی وہ ہیں کہ جن کا نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے نہ ان کو کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الدعوات کے اندر یہ شاندار حدیث موجود ہے۔ کھانا کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات موجود ہیں کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا سیدنا ابو عمامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے سب تعریف اللہ کے لیے ہے ایسی تعریف جو کثرت سے ہو پاک ہو با ہو نہ کافی سمجھی گئی نہ چھوڑی گئی اور اے ہمارے رب کوئی بھی اس سے بے پرواہ نہیں ہے صحیح بخاری کتاب العطامہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے چھینک آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمد کہنا چاہیے صحیح بخاری میں حدیث ہے اچھا خواب دیکھنے پر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے اچھا معلوم ہو تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا اسے چاہیے کہ اس پر اللہ کی حمد بیان کرے کوئی بہتری کوئی بھلائی کوئی خیر اللہ اگر کسی کو کرتا ہے تو اسے بھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے جیسا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص بھلائی پائے اسے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے جو اس کے علاوہ کوئی چیز پائے تو وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے صحیح مسلم کتاب البر وسلہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے جب ابر کھل کر برسے بارش برسے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد اللہ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا مالک ہے وہ رب العالمین ہے ساری کائنات کو اکیلا پیدا کرنے والا ہے ساری کائنات کا اکیلا نظام چلانے والا ہے وہ مالک الملک زولجلال و الاکرام ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر موقع پر اپنے رب کی کبریائی اس کی بڑائی اس کی تسبیح اس کی تحمید بیان کرتے رہیں اس کی حمد بیان کرتے رہیں اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے اللہ کی تعریف اللہ کی کبریائی یہ اس کی عظیم عباداتوں میں سے ایک عبادت ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سورۃ فاتحہ کی اس ایک ایت کا ترجمہ اس کی تشریح ہم نے بیان کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کہنے والے اور ہمارے تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت سارے بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی تمام مریضوں کو ہر مسلمان جو مشکل کے اندر ہے انہیں آسانیاں عطا فرمائے ایک نوجوان بھائی ان کی بازو ٹوٹی ہے وہ ہسپتال میں داخل ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں مشکلات کے اندر تکلیفوں کے اندر ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں فرما دے و آخر داوانہ ان رب اللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ